وعلیٰ آلک و اصحابک یا نور اللہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کے آراستہ کرو کیونکہ تمہارا درود پڑھنا کل روز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین آج کی نماز تراویح میں میں پارے کا آخر کا حصہ اور بیسواں پارا تلاوت کیا گیا قرآن مجید فرقان حمید کے اس حصے میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے امبیا کرام کے واقعات کو بیان کیا ہے حضرت سلیمان علی نبی جنا والط و سلام کے واقعات موسا علیہ السلام کے واقعات, واقعات، فرون کا واقعہ قانون کا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ ان واقعات کا بیان یہاں پر کیا گیا اور مفسرین کرام نے تفاصیر میں قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات کے تحت ان واقعات کی تفصیلات کو بیان کیا اور ساتھ ہی علماء کرام نے ان واقعات سے ملنے والے درس کو بھی بیان فرمایا. قرآن مزید فرقان حمید میں جہاں احکامات کا بیان ہے ترغیب کی آیات ہیں ترہیب کی آیات ہیں وہیں پر گزشتہ امتوں کے اور گزشتہ انبیاء کرام کے واقعات کو بھی بیان کیا گیا ہے تاکہ انہیں پڑھ کے ہم بھی درس حاصل کریں کہیں پر ترغیب کا درس ہے تو کہیں پر ترغیب کا درس ہے عبرت ہے پچھلی قوموں کے ہلاک ہونے کے جو اسباب ہیں ان کو پڑھ کے ہمیں سبق حاصل کرنے کا حکم دیا گیا چنانچہ سورہ نمل یہ بھی قرآن مجید فرقان حمید کے مشہور سورہ مبارکہ ہے اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے سلیمان علیہ السلام کے واقعے کو بیان فرمایا مشہور واقعہ ہے کہ جب آپ سفر کرتے ہوئے ایک مرتبہ اس وادی میں پہنچے کہ جہاں پر چونٹیوں کی بہت زیادہ کثرت تھی ابھی آپ دور ہی تھے کہ ان میں سے جو ملکہ چیونٹی تھی حقیقت میں جو کہ لنگڑی بھی تھی اس کو یہ معلوم ہو گیا کہ آپ تشریف لانے والے ہیں اور اس نے اپنی چونٹیوں کی فوج سے کہا کہ تم سب کی سب اپنی اپنی گھروں میں داخل ہو جاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ سلاد و سلام کا لشکر بے خبری میں ہمیں کچل دے اور یہاں پر بہت پیاری بات ہمیں بتائی گئی کہ یہ چونٹی کا جو کلام تھا تین میل کے فاصلے سے اللہ تبارک و تعالی کے نبی نے سن لیا اور آپ مسکرا دیے اس واقعے سے ہمیں انبیاء کرام علیہ سلاۃ کی طاقت اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انہیں مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ جب ایک چونٹی کی آواز چونٹی کی آواز کتنی ہوتی ہے آپ ہزاروں چونٹیوں کو بھی جمع کر لیں اور ان کو ایک جگہ پر جمع کر کے آپ کتنا ہی کان لگا کے سنے آپ کو ان کی آواز محسوس نہ ہوگی لیکن اللہ تبارک و تعالی کے نبی نے تین میل کی مسافت سے اس ایک چونٹی کے کلام کو سن لیا نہ صرف سنا بلکہ سمجھا اور اس کی اس بات پر آپ مسکرا دیے چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید بیان فرماتا ہے حتى اذا اتو وهم لا يشعرون فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا و قَوْلِهَا ترجمہ یشرون فتح یہاں تک کہ جب چونٹیوں کے نالے پر آئے ایک چونٹی بولی اے چونٹیوں اپنے گھروں میں چلی جاؤ تمہیں کچل نہ ڈالے سلیمان اور ان کے لشکر بے خبری میں تو اس کی بات سے مسکرا کر ہنسا یہاں پر مفسرین کرام نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ چونٹی بھی جانتی تھی کہ اللہ کے نبی جان بوجھ کر کسی پر ظلم نہیں کرتے یعنی اگر وہ ہمیں کچل دیں گے اور ہم کچلی جائیں گے تو وہ بے خبری کے عالم میں ہوگا جان بوجھ کر اللہ تبارک و تعالی کے نبی کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی جاندار کو بلا وجہ اذیت دیں یا ماریں ایک اور بات یہاں پر یہ بیان کی کہ قرآن نے فرمایا فتح باخی تو اس کی بات مسکرا کر ہنسا انبیاء کرام علی مسلط وسلام کا ہنسنا مسکراہٹ تھی کہا لگانا یہ انبیاء کرام کے شایان شان نہیں اور ہمیں بھی کہا لگانے سے منع کیا گیا ہے اگر کسی بات پر ہنسنا ہو تو فقط مسکرانا چاہیے مسکرانا بے آواز کے ہنسنا اس کو مسکرانا کہتے ہیں اور ہنسنا اتنی آواز سے کہ اپنے کانوں تک کا آواز آئے دوسرے تک آواز نہ جائے اور اگر اتنی آواز سے ہنسے کہ کسی اور تک بھی آواز پہنچ جائے تو اس کو کہ کہا کہتے ہیں اور کہہ کہاں لگانے سے منع کیا گیا ہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے سلیمان علیہ سلاۃ و سلام کے مزید واقعات کو بیان فرمایا اور بالخصوص حضرت سلیمان علی سلاۃ وسلام اور بلقیس کا جو واقعہ ہے اس کو قرآن نے بیان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ نبی حضرت سلیمان علیہ ان کو اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ ہواؤں پر پرندوں پر جانوروں پر تسلط عطا فرمایا تھا آپ نہ صرف ان کی آوازیں سنتے تھے بلکہ ان کی بات سمجھتے تھے اور ان کو احکامات جاری فرمایا کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے تمام پرندوں کو جانوروں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیا تھا لیکن مفسرین نے کرام فرماتے ہیں کہ آپ کی سلطنت میں ہد ہد بہت نمایاں تھا اور ایسے ایسے کارنامے سرانجام دیا کرتا تھا جو کہ دیگر پرندے اور جانور وغیرہ سر انجام نہیں دیا کرتے تھے تو ایک مرتبہ یہ ہد ہدا حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک عورت کی خبر لے کر آیا جس کا نام بلقیس تھا ملک سبا کی ملک سبا کی یہ ملکہ تھی وہاں پر اس کی بادشاہت تھی اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بہت زیادہ انعام و اکرام سے اور فہم سے نوازا تھا چنانچہ جب سلمان علی سلاسلام کے پاس یہ ہد, ہد پرندہ خبر لے کر آیا اور اس نے بتایا کہ اس کی اتنی بڑی بادشاہت ہے بہت بڑا تخت ہے بہت عمرہ پر وہ حکومت کرتی ہے لیکن وہ اور اس کی قوم اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ سورج اور ستاروں کی پرستش کرتے ہیں تو حضرت سلمان علیہ السلام نے ہد کو ایک رکا دیا جس میں ملکر بلقیس اور اس کی رعایا کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلایا گیا تھا اور اپنی نبوت کی طرف اس کو دعوت دی گئی تھی چنانچہ یہ رکا لے کر گیا اور ملکہ بالکیس کی گود میں ڈالا سائڈ پر ہو کر دیکھتا رہا کہ وہ کیا کرتی ہے چنانچہ اس نے وہ رکا اپنے عمرہ کے سامنے پڑھا اور ان کو کہا کہ یہ رکا مجھے اللہ کے نبی کی طرف سے معلوم ہوتا ہے چنانچہ ایک انداز اختیار کیا گیا کہ یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں یا نہیں تو ملکہ بلقیس نے بہت زیادہ انعام و اکرام حضرت سلیمان علی صلاح والسلام کی طرف روانہ کیے اور اس نے یہ کہا کہ اگر یہ اللہ کے نبی ہوں گے تو ان کو قبول نہیں کریں گے بلکہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت اور فرما برداری کی طرف بلائیں گے اور اگر یہ نبی نہیں بلکہ صرف ایک محض بادشاہ ہیں تو پھر ان تحائف کو قبول کر لیں گے چنانچہ اس نے پانچ سو غلام پانچ سو قنیزیں پانچ سو سونے کی اینٹیں اور بہت کچھ اطریات خوشبوئیں وغیرہ حضرت سلیمان علی سلاۃ والسلام کی طرف روانہ کی لیکن آپ علی علیہ سلاۃ والسلام نے ان کو قبول نہ کیا اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی طرف بلایا بہر پھر یہ حضرت سلیمان علی سلاۃ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اس کے آنے سے پہلے ہی آپ علی سلاۃسلام نے اس خواہش کا اظہار فرمایا کہ اس کا تخت جو کہ اسی ہاتھ لمبا اور چالیس ہاتھ چوڑا جس میں ہیرے جواہرات اور سونا چاندی کا استعمال کیا گیا تھا یہ بھاری بھرکم تخت اس کے آنے سے پہلے ہی آپ کے دربار میں پہنچا دیا گیا پھر آپ علیہ السلام نے اس سے نکاح فرمایا اور اس کو اپنے محل میں جگہ عطا فرمائی تو یہ پورا واقعہ اس کے چیدہ چیدہ مضامین کو قرآن مجید فرقان حمید نے بیان فرمایا ہے چنانچہ ارشاد فرمایا فما کسا غیر بعید فقالا احدت بما لم تحت به وجئتک من سبعن بنبعن یقین ترجمہ تو حدود کچھ زیادہ دیر نہ ٹھیرا اور آ کر عرض کی کہ میں وہ بات آیا ہوں جو حضور نے نہ دیکھی اور میں شہر سبا سے حضور کے پاس ایک یقینی خبر لایا ہوں تو یہ وہ واقعہ بیان ہوا کہ حدہد نے حضرت سلیمان علیہ سلاۃ وسلم کی بارگاہ میں اس کا معلومات جو ہے وہ عرض کی اور پھر کہنے لگا ان نی وجد تم رعاتن تم لکوہم و اوٹیت من کل شیئوں و لہا عرش عظیم ترجمہ کنزل ایمان میں نے عورت دیکھی میں نے ایک عورت دیکھی کہ ان پر بادشاہی کر رہی ہے اور اسے ہر چیز میں سے ملا ہے اور اس کا بڑا تخت ہے تو یہ تخت کا یہاں پر تذکرہ ہوا پھر حدود نے بیان کیا لیکن وہ قوم جو ہے وہ سورج اور ستاروں کی پرستش کرتی ہے شیطان کے بہکانے سے بارال پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پیارے نبی نے انہیں توقید کی دعوت دی اور یہاں پر آپ علیہ و سلام کے خلیفہ آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت کا بیان کیا گیا کہ جب حضرت سلیمان علیہ نبی جینا و علیہ السلام نے اس خواہش کا اظہار فرمایا کہ ملکہ بلقیس کے جہاں آنے سے پہلے ہی میں اس کے تخت کو یہاں پہنچا ہوا چاہتا ہوں تو اس پر قَالَ عِفْرِي تُم مِنَ الْجِنِّ اَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ امین ترجمہ کمزلیمان ایک بڑا خبیص جن بولا کہ وہ تخت حضور میں حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ حضور اجلاس برخاست کریں اور میں بے شک اس پر قوت والا امانت دار ہوں تو یہ بھی بڑی طاقت کا اظہار تھا کہ اتنے دور و دور سے میل و میل کی مسافت سے اس نے کہا کہ میں تخت کو آپ کے اس مجلس سے اٹھنے سے قبل ہی لا کر دے دیتا ہوں ایمان اس نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اسے حضور میں حاضر کر دوں گا ایک پل مارنے سے پہلے پھر جب سلیمان نے تخت کو اپنے پاس رکھا دیکھا کہا یہ میرے رب کے فضل سے ہے تو یہ جو بیان کیا گیا کہ عرض کی اس نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا تو مفسرین نے کرام فرماتے ہیں یہ حضرت آصف بن برخیا سردی اللہ تعالی عنہ تھے جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس میں اعظم کا علم عطا فرمایا تھا اور انہوں نے عرض کیا کہ میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے ہی اس تخت کو یہاں پر موجود کر دوں گا اور ایسا ہی ہوا جس پر حضرت سلیمان علاء نبی جینا والی سلاۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالی کا شکر بجا لایا اور کہا کہ یہ میرے رب کے فضل سے ہے یہاں پر علماء کرام نشاد فرماتے ہیں کہ دیکھیے جب گزشتہ امت کے ایک ولی کی یہ طاقت ہے کہ ہزاروں میل دور سے اتنے وسیع و عریض تخت کو ایک پل میں ایک جگہ سے دوسری جگہ لا سکتے ہیں تو پھر دیگر انبیاء کرام کی طاقت کا اور اللہ تبارک وطالعہ کی ان پر عنایت کا کیا کہنا اور جب انبیاء کرام علیم و سلاۃ کا یہ مقام اور مرتبہ ہے تو پھر امام الانبیاء محبوب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طاقت کا کیا کہنا تو یہاں پر انبیاء کرام علیم و سلاۃ کی طاقتیں اولیاء کرام کو جو اللہ تبارک و تعالی نے خصوصی مقام مرتبہ اور اپنی طرف سے مخصوص طاقتیں عطا فرمائی ہیں اس کا پتہ چلتا ہے اسی لیے ہم اولیاء کرام کے بارگاہ میں استغاثہ کرتے ہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کے یہ وہ خاص بندے ہیں کہ جن کو عام مخلوق سے ہٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نعمتیں عطا فرمائی ہیں بہرل ہمیں اولیاء کرام انبیاء کرام اور ان کی انبیاء کرام کے معجزات اور اولیاء کرام کی جو کرامات ہیں ان پر ایمان رکھنا چاہیے اور قرآن مجید فرقان حمید میں یہ اولیاء کرام کی کرامات کا جو بیان کیا گیا اسی کی روشنی میں اور اسی کے ذمہ میں علمائے کرام اور مسلمان آج تک اولیا کرام کی کرامات کو بیان کرتے آئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی عنایت سے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طاقتوں سے نوازا ہوتا ہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کے ایک قول کو بیان کیا وقل الف رو ا تو اب امکھ رجن ترجمہ کمزول ایمان اور کافر بولے کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو جائیں گے کیا ہم پھر نکالے جائیں گے کفار کا یہ عقیدہ تھا اور ان کا یہ تصور تھا کہ زندگی فقط یہی ہے جو دنیا میں ہم گزار لیتے ہیں جب ہم مر جائیں گے دفن کر دیے جائیں گے ریزا ریزا ہو جائیں گے مٹی ہو جائیں گے اس کے بعد پھر اٹھنا اور جزا سزا کا سلسلہ ہونا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا اور مسلمان یہ سمجھتا ہے بلکہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے کہ مسلمان مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان رکھتا ہے اور یاد رکھیے کہ بہت ساری خرابیاں دنیا میں فقط اسی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں کہ جس بندے کا یہ ایمان ہی نہیں کہ مجھے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے تو پھر وہ اپنی اسی دنیاوی زندگی ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے اور اسی کو اچھا بنانے کی کوشش کرتا ہے اسی دنیا میں وہ تسلط چاہتا ہے اس تسلط کے لیے وہ خون ریزی کرتا ہے مال و دولت کے حصول کے لیے ہر جائز و ناجائز ذریعہ استعمال کرتا ہے کیونکہ اس کا یہ ذہن ہے کہ مجھے مرنے کے بعد اٹھنا ہی نہیں جب مرنے کے بعد اٹھنا نہیں تو پھر اسی دنیا میں جتنی ایش پوشی کرنی ہے وہ کر لی جائے نہ وہ جنت کو مانتا ہے نہ وہ دوزخ کو مانتا ہے لیکن مسلمان مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دنیا کے تمام اعمال کے بارے میں پرسش پر ایمان رکھتا ہے اس لیے وہ دنیا میں ہر قسم کی غلطی سے کوتاحی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے اور یہ وہ بنیادی بات ہے کہ جس کی وجہ سے ایک مسلمان اپنی اس زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتا ہے ورنہ کافر ہے اب اس کو پرواہ نہیں اس کا یقین ہی نہیں اس کا ایمان ہی نہیں کہ مجھے مرنے کے بعد اٹھنا ہے تو پھر وہ خون ریزی بھی کرے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی بھی کرے گا اور وہ پھر دوسروں کے حقوق کی پاسداری بھی نہیں کرے گا کیونکہ اس کا یہ ذہن ہے کہ مجھے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کے اس قول کو یہاں پر بیان کیا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا نہیں کیوں ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قصص میں فرعون اور موسا علیہ السلام کے واقع کو بیان فرمایا بہت تفصیلی واقعہ ہے بشہ مشہور واقعہ ہے اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کے کرشمے اس واقعے کے اندر جا بجا نظر آتے ہیں پھر فرعون کا غرق ہونا اور اس کا نیست و نابود ہو جانا یہ بھی بیان کیا گیا فرعون کو یہ بات کاہینوں نے بتا دی تھی کہ تیری قوم میں سے ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو بڑا ہو کر تیرے تخت کو پلٹ دے گا اور تو برباد ہو جائے گا جب اس کو کاہینوں نے یہ بتایا تو اب اس نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ وہ پیدا ہونے والے بچوں کو مار دیتا اور بچیوں کو زندہ رکھتا تاکہ وہ خدمت وغیرہ کا کام کریں یہاں پر علماء کرام نے ایک بہت پیاری بات اور ایک بہت لطیف نقطہ بیان کیا ہے کہ فرعون کی بے اور نادانی یہیں سے ظاہر ہو گئی کہ اگر تو وہ کاہینوں کو سچا جانتا تھا کہ کان جو بات کہتے ہیں جو بات کہہ رہے ہیں وہ سچی ہے وہ درست ہے تو پھر اس کو اس بات کا بھی یقین ہونا چاہیے تھا کہ کاہن اگر سچے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیری قوم سے ہوگا لیکن تیرے خلاف ہوگا اور تیرے تخت کو الٹ پلٹ کے رکھ دے گا تو پھر اس کو اس بات کا بھی یقین ہونا چاہیے تھا کہ میں کچھ بھی کر لوں میرا کوشش کرنا اور بچوں کو قتل کرنا کچھ بھی کام نہ آئے گا کیونکہ کاہنوں نے یہ بات بتا دی ہے اور اگر کاہنوں کو وہ جھوٹا سمجھتا تھا تو پھر اس کو اتنی قتل و غارت گری کرنے کی کیا حاجت تھی؟ بارال تو ہوتا ہی بے عقل ہے اور یہ اتنا بڑا کافر کہ اس نے ایک نبی علیہ السلاۃ کی گستاخی کی نہ فرمانی کی بارہا اس کو ایمان کی توحید کی دعوت دی گئی لیکن اس کو اس کے مقدر میں ایمان نہیں تھا اور بالآخر یہ ہلاک ہوا اور برباد ہوا اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان فرعون فرعون نے زمین میں غلبہ پایا تھا اور اس کے لوگوں کو اپنا تابع بنایا ان میں ایک گروہ کو کمزور دیکھتا ان کے بیٹوں کو زبحہ کرتا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا بے شک وہ فسادی تھا تو قرآن مجید فرقان حمید میں فرعون کی نافرمانیاں اور موسیٰ علیہ السلام کا پیدائش پھر آپ کا بڑا ہونا پھر اسی کے ہاں پرورش پانا اور پھر فرعون کے ساتھ مناظرے ہونا اور پھر جو ہے اس کا, کا انجام یہ تمام واقعے کو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر بیان فرمایا ہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے قارون کا تذکرہ فرمایا کہ قارون موسا علیہ السلاۃ والسلام کی قوم کا ایک بہت ہی خوبصورت اور ذہین شخص تھا بہت ہی خوبصورت تھا یہاں تک کہ اس کو لوگ منور کہا کرتے تھے یعنی جس کو نورانیت عطا کی گئی ہو بہت خوبصورت یہ تھا اور تورات کا بہت بڑا عالم تھا لوگ جو ہے وہ اس کی اس کی طرف راغب ہوا کرتے تھے اور اس کی بہت زیادہ عزت کیا کرتے تھے لیکن جب اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا پہلے اس کے پاس مال و دولت نہیں تھی بڑا خلیق تھا بڑا منکسر المزاج تھا لوگوں کے ساتھ بڑے اخلاق کے ساتھ پیش آیا کرتا تھا لیکن جب اس کو دولت ملی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دولت مال و دولت سے نوازا تو یہ بہت زیادہ مغرور ہو گیا یہاں تک کہ موسی علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کرنے لگا پہلے اس نے زکوۃ دینے کا اقرار کیا لیکن پھر منافقت کی اور لوگوں کو یہ کہنے لگا کہ موسی علیہ الصلوۃ والسلام زکوۃ کے نام پر یہ خزانہ لینا چاہتے ہیں اس کے تذکرے کو قران میں یوں بیان کیا ان قارون کان من قوم موسی فبغى علیہم وااتایناه منل کنوز ما انما مفاتحه لتنو بالعصبتي اول القوه اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين ترجمه کنز الایمان बेशक قارون موسی کی قوم سے تھا پھر اس نے ان پر زیادتی کی اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیئے جن کی کنجیاں ایک زور آور جماعت بھاری تھی جب اس, سے اس کی قوم نے کہا اترا نہیں بے شک اللہ کی چابیاں ایک زور آور جماعت کے لیے اٹھانا بھی دشوار تھا اتنا بڑا خزانہ تھا بارل پھر اس نے موسلاسلام کی نافرمانی تو کرتا رہا بالآخر اس نے یہ ایک چال چلی کہ معاذ اللہ ایک عورت کو بہت کثیر مال و دولت دے کر اس بات پر آمادہ کیا کہ موسا علیہ اللہۃسلام پر بدکاری کی توہمت لگائے جب اس نے موسا علیہ السلط والسلام سے یہ بات کہی تو موسا علیہ السلاۃ السلام نے کہا کہ اس عورت کو حاضر کیا جائے وہ عورت حاضر ہوئی تو آپ نے اس سے پوچھا اور فرمایا کہ سچ سچ بتا کہ معاملہ کیا ہے تو موسا علی سلاۃ والسلام کا جلال دیکھ کر وہ عورت پسینہ پسینہ ہو گئی تھر تھر کانبنے لگی اور اس نے سچی بات بتا دی کہ یہ ساری سازش کارون نے مجھے اتنے, اتنے مال کی لالچ دے کے بنائی تھی اس پر حضرت موسا علیہ سلاۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے میں گر گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ کارون کو برباد فرما اس کی بربادی کی دعا کی تو بہرحال قارون کا انجام بہت برا ہوا اس کو زمین میں دھنسا دیا گیا اس کے جو ساتھی تھے وہ کہنے لگے کہ موسا علی سلاۃ والسلام نے یہ سارا کام اس لیے کیا کہ اس کے خزانے پر غلبہ پائیں تو موسا علیہ سلاۃ والسلام نے پھر اپنے رب اجل کی بارگاہ میں دعا کی تو قارون کا محل اور اس کا سارا خزانہ بھی زمین میں دھنسا دیا گیا اور اس کے محل کے بارے میں آتا ہے سونے چاندی اور جواہرات سے اس کا محل بنا ہوا تھا اور خزانہ بھی اتنا زیادہ تھا کہ اس کا پہلے بیان گزرا کہ اس کی چابیاں ایک زور آواز جماعت کے لیے اٹھانا بھی دشوار تھی تو بارل مال و دولت کی کثرت نے قارون کو سرکشی پر ابھارا موسا علیہ سلاۃ والسلام کے نافرمانے کی گستاخی کی اور بالآخر انجام کار کے طور پر زمین میں درسا دیا گیا اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر طرح کی نافرمانی فرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن مجید فرقان حمید کے یہ جو واقعات کا آج تذکرہ ہوا ان سے ہمیں درس حاصل کرنے کی سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے دنیا میں آخرت کے لیے تیاری کرنے کا جذبہ نصیب فرمائے انشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدر ماحول سے وابستہ رہیں گے تو یہ سب چیزیں سیکھنے کا اور عمل کرنے کا جذبہ بھی ملے گا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دینی اور دنیاوی آفات و بلیا سے محفوظ فرمائے اور دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنے کا جذبہ نصیب فرمائے آمین بی جاہن جل امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی حبیب